الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون تو بالله الله مولاه العظيم وصدق رسوله النبي بن كريم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اصلاة والسلام عليك يا أعز خلق الله وعلى آلك وصحابك يا أكرم خلق الله تو باقی جس مسلم اللہ حج اللہ شان حجنی مدد مستاخ رسول کی سزا قطر کی لي مقال قافرين جب کسی دوسرے انسان کی گستاخی مجھے بے قتل بے نتل تو رسول بھی تو ایک انسان ہے اس کی گستاخی کی سردار قتل کروں گا یہ تو ظلم ہوگا تو ناجر نے اس محفل کے اندر ایسے چیز بھی بزاحت کی وضاحت کرنی کہ سراسر مغالتا مغالتہ آخرینی اور اللہ تبارک وطالد امبیا الحم س رسام یہ دوسرے انسانوں کی طرح نہیں یہ سراسر شیطانی نظریہ ہے اس حقیقت اس حقیقت سمجھنے تو پہلو یہ سمجھو ہر عزت اور ہر تعظیم اسلم بذات اصل ذات حق واسطے کیوں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 اس دی عزت اور تازیم کسی دیا نہیں ذات ہی موجب اگر عزت اور لازم ہو تو اس دی ذاتی نہیں ہوتے حق ذات جات جس دی عزت اور تعظیم خود اس دی ذات چاہیے کیوں ذات ہے؟ دو ہر کمال ہر شان مالک ہر عیب اور نقص تو اور ہر چیز کا مالک دو وجہ ہر کمال کا ذاتی ہر مطلب نہیں کسے تو عطا نہیں ہوا ایپ جہاں تنظیح تشکی ہے ہر ایب تو ہر نقص <misterisation> تو یہ کسی نہیں ہر کمال اور ہر عیب کے لطف تقدیس اور تنظیم اور سوا دی سبحان اللہ یہ اللہ اللہ aai صرف اللہ تعالی بولی جنہی. کیوں ہر عیب اور پاکی جڑی اس ذات کا کتاب ہے اس واسطے صرف ذات ایسی ہے کہ پاکی ہونا یہ کمال اور شانے ثابت کرنا اس واسطے یہ سبحان اللہ ہے نا ناسبحان نا نا نا اللہ جو سب ہر چیز اللہ کی تصویر کرتی ہے اس کی ہمد کے ساتھ ہوں تصویر مطلب کی ہوا ہر ایب اور مختلف پاکی بیان کریں پاکی پاک وہ ہے صرفی بیان کرنی ہے یا اپنے اتی یہ کہ پاک کرنا ہے اگر اصد پاکی نہ بولی تو پاک ہی نہیں پاک ہے پاکی وہ ذات کا مختصا ہے اس کا تقاضا ہے اصا پاکی بیان کرنی ہے تاکہ اسی پاک ہو جائیے تو تصویر ہر عیب اور نق کو پاکی بیان کرنا اور پاکی مننے کا نام اور ہم ہر کمال اور شانت دو مختلف ہے عیب hey, او اور نقص ایک خوبی اور, اور, اور کمال مفہوم سلمی نفی کرنی ایک سابت کرنی تصویر کا مفہوم سلمی نفی کرنی فلاں شہر تو پا فلاں عیب تو پا فلاں عیب تو پا فلاں گل تو پا بچیا تو پاک کے بیوی بل بل تو پا کے فر... فر... آخر کہ نہیں یہ تصویر جسل خوبی اور کمال کرنا جی ہر شہ ہے قدرت والا علم والا والر والے کے مال کے راجے کے فلاں کمالات نے جڑے المنصوب کر کے تو یہ ہے ہے وہ جی تسبی پہ ہومد بعد اس کی تسبی کیوں پہ تسبی یہ شہر صاف کرنا برتن پہلا صاف کرنا بعد علم کی تخلی تخلیہ پہلے تصفیہ پہلے تہلیا بعد بھرنا گتنا کچھ پہلے گند لگا گلاگت لگی برتن صاف کر لو گے پھر دھو پاو گے جو ہے نا تو میرے بھائی تسبی ہے خالی کرنا اپنے اللہ تعالی متعلق ہر خلاصت تو پاک کر دینا اور اس رات کے بارے یہ عقیدہ رکھ لینا ہر اور پہلے تخلی بعد تو کچھ رکھنا بھرنا بعد کر کےسب پہل باد اللہ تعالی اس دا تقاضا ہے تسبیح اور حق تا کر کے اللہ تبارک جبری طور اپنے خلق اور جات اور قدرت اور ہم اندر تسبیح اور حمد ہر چیز تسبیح اور ہمور شعور داخل نہ کرتی والا کلا کرسبی تم سمجھتے نہیں <GI> हर चीज कस्सी करती है और हम करती है इस पास से जाना जाने इत रख के सिर्फ हर तरह की इज्जत और ताजी मालिक मुस्त बोलो कोई चीज مطلق کمال نہیں رکھتی کمال مطلق اس میں نہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں ہر ایب سے پاک ہے نہ کہ مطلق کمال اس کی شان ہے اس وجہ سے کہنا پڑتا ہے ہر ایب سے وہ پاک ہے لہذا تسازا، تسازا، محتاجی یہ مخلوق محتاجی یہ ایب ای ای ای ای ای ای ای ہے لیکن ایک ایسا عیب ہے کہ خالق نسبت عیب ہے عی بعد اوقات مخلوق دی خود ایک دا سبب کمال اترا آزمت ہوتی لیکن اللہ مبارک محتاجی لیکن بچے کا محتاج نہیں بیوی بچہ ہونا واسطے کمال ہے وہال ہے سمجھ نہیں آئی ذات حق ہر عزت ہر شان ہر کمال کا ہر تعظیم دا ذاتی طور پہ کوئی کرے نہ کرے وہ اس کا محتاج نہیں کرے گا اپنا فائدہ ہے نہیں کرے گا اسات کا نقصان کوئی توجہ ہے تعظیم موجود ذاتی طور پر لازم ہو گئی ہر وقلو تو حرام ہو گئی ذاتی طور پہ ہر ایک کیوں اتنا بڑا حق رکھنا ہے ایک تو خود ہر ایپ تو پاک ہر خوبی کمال دمال ہونی اگر رات نو ویکو تا بھی مست ہے اگر آتا احسان نیکھو یعنی اگر وہ کسی کو پوچھنا دیتا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 یہ پرانے مجید میں فرمایا یہ میں تفصیل دو لفظ پڑھن لگا یہ تفصیل ان ل جمی بے شک ساری عزت کا مستحق اللہ سمجھ آ کہ نہیں ہے ساری عزت جمی عزت واسطے یہ دعوی ہے ساری عزت مالک حقدار کون یہ دعوی ہے دلیل کیوں دلیل اس یہ ہے کہ او تصبی حمد کا ذاتی مستحق اور احسان اور انعام کی وجہ سے بھی مستحق ہے جب, جب ہر چیز ایک ذاتی دی کما با کمال تو آتا اور تمام عزت دینے والا ہے لہذا جدید عزت بھی دیکھے گا تو تین ادھر جانا پینا لہذا تمام عزت کا مالک اللہ ہے کیوں ذاتی مستحق ہے اور نسبت نسبت ذات ذاتی عزت ہوگی اور عزت اور تعظیم اور تقریم اور احترام واجب ہے لازم ہے اس کی ذات کے اعتبار سے ذاتی لحاظ نال انسان لحاظ ہی حق لہذا تمام عزت مخلوق عزت کے دے اتنے دے قبضہ ہو گیا استاد توجہ دور مخلوق ذاتی طور ہر ایم اور نقصان کوئی کمال بھی رکھے اے اپنا نہیں ہونا اس ذات نے ہے تے عزت کا مستحق ہونا ورنا مثال لو بادشاہ کو کوئی چیز آئے گی اتا سمجھ آ گی کہ نہیں ہے تو مخلوق دا مطلب ہے عزت احترام تاظیم دی مستحق بنتی تو بولو بولو اس ذات دی نسبت ثابت ہو گئی نسبت اس عزت والے کی نسبت آئے گی تعلق آئے گا پھر عزت آ جی کیوں ادھر آ جی اسی طرح بن جائے گا جی میں حسین و جمیل بیٹھا اس حسیل نے اپنا و جمال کوڑ کرنا شروع کر دثال کا دسی و جمین اگر مختلف شیشے دسے جتنے دسے گا سونا آخر لیکن جی میں شیشیا سونے کی تاریخ ہوگی ہوں اس کی عزت کرے گا تو اصل نہیں اس عزت والا لے اس ذات کریم کا پرتاؤ آ گیا جی پرتاؤ آ گیا ہوں یہ نسبت اور تعلق رنگ رنگ عزت کرنی پھر ضروری ہو جانی کیوں ضروری ہو جانی <تصفح> کہ اے عزت بظاہر اس پر تو دیئے لیکن حقیق کا اصل بھی لیکن حقیقت بھی مثال جی میں کوئی حاکم اپنا بندہ کوئی بھی بھیج دے دی بندے حاکم کی شمار ہو چودھری پیغام لے کے کوئی آئے دی شمار ہوتی دی شمار ہو مثال اے جڑے گنڈ گا لے شادی یہ اپنے دیکن ہوں غصہ آپ وہ پچھلے نو لگنی کیونکہ توہین میری اکلی گلا اکلے سلیمیا سر سٹ جانے بالکل حق یہ فطرت این مطابق سولہ حکمت اس نسبت کا راج سمجھ آ گیا لیکن نسبت برابر نہیں تعلق برابر نہیں ہوائی تعلق پیدا ہوا ہے لیکن چاٹ کا چاٹ ہوں جا پلق تو نسبت پاپ نال وہ نائی نسبت کلی رکھتا ہے اس کے تحت افراد اشخاص ہوں گے قوت اور زوف کو قبول کرتی جائے گی بدتی گھٹتی جائے گی نسبت چھوٹی اس تو چھوٹی اس تو چھوٹی گھٹتی گھٹتی نسبت بدی بدی بدی بدی کتنے پہنچ جائے گی توجہ نہیں فرمائی ایسا चार مقام चार بھی آ ہے ایک نسبت نسبت کٹ کے مثلا نائی آ جائے پتر مقابلے اور میرے پتر برابر ہو گئے چلو جے پتر کی مسال دیں کوئی گھبراہے تو پوچھا اگر پاپلے گنڈ دا آ جاوے ہوں سچی دشکی بھی سب کا پتر میں لحاظ رکھنا کیوں رکھنا ہے نسبت قوی ہے اخواہ ہے مضبوط تر ہے بلکہ مضبوط نہیں وہ ٹوٹ سکتی توجہ نہیں فرمائی یہ اگر نسبت بنا رب لیکن پتی سارے نسبت بنا بنا میں نسبت میں نسبت نسبت وہ خود دستا میں نسبت کہو جی کتھے رکھی کتھے نہیں میری نسبت کتھے ہے کتنے جیت لاجم جیسا ولی عزت والے رسول ہی لا يعلمون لیکن ان شاء اللہ گل تم ایسی آ نام سری شالم جل شکتے ان انشاءاللہ اللہ تکریف نہیں سن اصل! دیکھو نا اسلام دلیل کا مطلب دلیل نہ دلنے دلنے بٹھا گل کر اور قتل کیوں بن گئی یہ تیرا ظلم ہے یہ تیری جہالت ہے تیری حماقت ہے یہ سمجھا دینا پھر اگلے دن لوگ پہننا گل تو ہوئی نا یہ مطلب سچے نہیںلی فرما والی والا اللہ, اللہ کے لیے عزت والے رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے ولی اور, اور ایمان والوں کے لیے ولا المنافقین لا سے اور لیکن راز کو نہیں جانتے منافق اس نہیں عزت کے لیے اللہ فرماتا والی جیتی رکھنا دوسرے رسول تعالی نے اتائی عزت کی گل ہے اشارہ لا کے اتائی دو دو او رسول ایک ماں پھر اتنے ترتیب غور کر لبی ہے وہ ساتھی تو اتنے نہیں لبھی اور نبی وسیل لبھی ہے نہ درمیان سیاح بندہ پہلی تک شروع کرو توجہ رکھ تاکہ انجام سمجھ نہیں تو اللہ اپنے ننانوے نام ایک لیا سو اللہ یہ فرمایا نام دوسرے کسے نہ کسی سفت کرتے آخر للرحمان پھر مانا بڑھنا صرف رحمت کی وجہ لال عزت کا وجہ سے اگر جہنم میں پھینک دے تو رحمت نہیں کیا ادھر حمد کا رحمت وہ عزت اس کی نہیں ہوگی اس وقت <سلام> کیا اگر وہ نہ بخشے تو عزت نہیں رہے گی مفہوم سلمی نکلنا اللہ تعالی فرما دے کی مطلب وہ کی مطلب میری شانہ سفتیں احسان نام دیکھو تو ہر کوئی آکے گا کہ تھی عزت والا ہے وہ دیکھو میری ذات عزت آپ ہی عزت والا ذات ہی ایتھے آن لے محمد اگ للمؤمنین ایمان لے حالات سیگا سا سفت دفت مشبا آئے چاہے تشریح ہوئے یا رسول آئے اتمن آئے سفر حکم لگے وہ مطلب جی میں آج جو لو جی میں گوریاں کو پانی پلا مطلب ہر کسی آخنے مطلب مسئلہ ایس مثال تور آ نہیں آیا فرما رہا رسول مصدر بڑھتا ہے رسالت اللہ رسول کی عزت ذاتی نہیں رسالت کی وجہ سے ہے ذاتی اس کی رسالت یعنی میری نسبت کی وجہ سے وہ میرا پیغمبر نسبت ہو گیا اگو فرماندہ ہوں دس دن یہ مطلب نہ منع نہیں لے سو رہی رسول کی عزت اتا ہوں اتا عزت اتائی ہو سب کہ عزت اتا کیوں ہوئی اور نسبت رسالت جڑ گئی ہے حال نہ ہو <laughs> <Geneva> اور گورے رنگ والے اس وجہ سے پانی پلاؤ گورے سمجھ نہیں لگی رہی या उलट कर दो भाई मेरे गोरे गल रंग सोने हा हा फरमाया दिल काले मुहकार لا <سلام> چلا <سلام> جی جانے یار کے کتی سیاڑ سہال چھوڑ مسیح مسی مسیحے وہ بہ لگ گئے دل ٹکانے نارے نارے نارے رسالت حضرت حضر محمد صاحب آہا للہ <سؤال> توجہ ذرا رسول کے لیے ایمان والوں کے لیے ٹھیک ہے رسول کس وجہ کیوں کہ کی رسالت جیسی عظیم نسبت قائم ہو گئی ایمان والوں کی عزت کیوں ہے <سؤال> ایمان والا اس کو ماننے والا ہے اس کی ماننے والا ہے موسیقی موسیقی اس کو ماننے والا ہے اس کی ماننے والا ہے یہ میں کیوں آتی ہوں کیونکہ اس کو ماننے والا ابلیس ہے لیکن اس کی ماننے والا ہے ابلی سو من لائ ل بھی اللہ سونا فرما دے ایمان والوں کی زد ہے کیوں کیمان کی وجہ کی نسبت اک کٹ دیا گا یہ یار جنس دے اس لیکن یہ سان پچھاند یہ فطرت اس کتاب تک روزانہ پائ فطرت زمانے دی کتاب روزانہ خود پی लेकिन बेईमान बंदा जुटा ना लाती एडा बेअल आता समझ नहीं आती जान जान के शेर लेते जो मैं गल समझावा मौजूद समझा लवा सौ घंटे आवागे توجہ ہے سونا اچھا گئے دو تھے اس رات پاک کے نسبت ثابت ہو گئی ایک رسول نکل توجہ نہیں اگر کوئی آکے لے یہ لے آیا اس کی رسول تم تو رسولوں کا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر لہٰذا جن سے رسول ہر رسول من الرسل تعظیم اور توحید میں نبیوں میں فردوں کلا اے نا کہ تو آخر میں ایسے عزت کرا گا دو دن ہی گا میں جس طرح محبوب یعنی حضرت عیسیٰ کی فرض حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تمام کی فرض کیسبت نسبت منہ جب تازی جب محبت بھی <محبت> <سب. مثل> نسبت موٹیاں چھوٹیاں ہو گئی مخلوق موٹی نسبت نبیا رسول دوسرے نمبر سوال یہ نسبت ذکر کرنے میں کہ رسول رسالت سبب کہ رسول کی کی وجہ سے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 مومنہ کیوں ضروری ہوئی دا سبب کی بڑیا؟ ایمان بولو ناخ کی کیا نسبت رسول والی برابر یا مولا دی بارگاہ شانہ فرق ہے مطلب درجے رسول ایک جیسے ایک ہے پیغم بری پھر پیغمبری شانہ پیغمبری دے سارے ایک جیسے یعنی نفس کے پیغمبری پیغام لانے میں لیکن بعض متعلقات ایسے ہیں پیغمبری کے انہوں نے فضیلت ہو جائے گا مثلاً ایک رسول ہے بستی کا رسالت او کا تعلق ایک بستی نا ہے ایک رسول ہے شہر کا, کا شہر اس کی, کی رسالت کا تعلق شہر کے ساتھ ہے ایک رسالت کا تعلق ملک کے ساتھ ہے ایک رسول ہے مخلول کا کہ جس کا وہ رب العالمین ہے یہ اس کا رحم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسالت نار رسالت نارے تحقیق نارے, تحبیر، نارے کو شتا کر مفتی فضل عام چیشی سا مفتی فضل عام چیشی سا جو تے دل کے ہاتھ رکھ کے کہہ سنا کہ تیرا ایمان تو میرے علی دہ عزت بنی نسبت ٹھیک ہے تو نسبت دبب بنے ایمان نمیا رسول رسالت مومن ایمان سبب کون بنے بولو ایمان اے ہوں رنگ رب والا ایک جیسا نہیں چڑیا سارے دل ایک جیسا جنا جان رنگ چڑھیا ہوا نسبت کا ادب ادا جائے گا جنا جائے گا نسبت جنگ کٹتی جائے گی وہ پتر تین گل مخلوب سے بات کرب محدلہ شریف جی نسبت ساری عزت بڑھ نے وہ فرماتا دے ساری مخلوب تو پیڑے نے کی مطلب یعنی یہ مطلب نسبت عزت احترام تحترام بنا काफिर का जड़े ने वो सारी मखलूक तो भैड़ बड़ी बेजती सूर तो भी भैया कह दिता समझ नहीं ہو گئے ہر چیز تو مومن ہو تیری نسبت گئی تو تر گندا نہیں نسبت جڑی وہ بڑا ہی گندا ہے جی وہ کرم چ کرے ایمان نصیب ہو جائے نسبت گل کہ نسبت چھوٹی بڑی تگڑی ماری ہوتی گئی ادھر ویکو سجڑوں جیو رب کا رنگ نبی ہے لمڑیا چ رنگ کلہ شام شان ہے یہ <ویشترين> انسان نہیں انسان وہ انسان قرآن تو ایمان بتاتا ہے قرآن یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان نارا تک ویر نارا ریسان چشتی صاحب اے کجا ایڈی بکواس کر دینی کہ عام شخص کو نبی کے ساتھ ملانے اور پھر تو چھال مار کے سیوں ملانے اور یہ کہنا کہ جب دوسرے کی توہین کرنے والا سزا قتل نہیں ہاتھ کی عزت کرے تو قتل نہیں شید آدھی کی کرے تو کیوں قتل ہو بھائی اتنے عجیب گل نہ ہوئی توجہ نہیں लड़न की गल तेरे अकल ए, समझ अकलौरी तीज कि इज्जत असल है जिथे वह करा उ जिथे अपना रंग देखना ادھر لکھو اللہ تعالی کیوں سونا سونا تاریف یوسف تو فرما دیں تو پیچھا ٹوٹ جا میں اپنے باپ کی پوشت روفا سا ہے اس پانی کر کے تاریف کرے گا پہنچنا اس نقاش تک پہنچنا پایا جی ادھر ادھر ویکے گا تو تعریف کا مستحق ادھر ویکے گا تو دا مطلب یہ نکلیا سنگیا رب و لا شریف مولا اصل عزت کا مستحق وہی تو پھر انہیں جیتھے رنگ مکھنا ہے وہی لہذا نبیوں کو اور دوسروں کو عزت احترام میں برابر سمجھنے والا وہ دیوانہ ہے جو گلیوں میں گندگی کھاتا تھا جی ہو جی ہو فاسے ہو ایک ہوں سال یعنی ایک برا ایک نے مہر سونے کیمانے نسبت آئی کھڑی لیکن برائی نے اس نسبت کو کمزور کر دیا جب کمزور کر دیا حکا پانی بخرا کر لو کس وجہ ایمان دی وجہ ایمان, دی ایمان دی کمزوری وجہ دی بندہ ہو گیا رنگ بہتا چڑیا جسے اندر ظاہر رنگ چڑیا عزت توہین جائز یا ضرور اللہ تو بندہ مت مارے جنا رنگ زیادہ آیا اازیم گنا ہو سکتا ہے بلکہ کئی ولی کر بھی نہیں بلکہ کئی پہلے گناکار ہوں بعد کر کے بلی بڑے چوروں کتنا بڑھ گیا مطلب ہے کمزوری والا لیکن میں پاک بھی قتل نہیں شریعت نے مورتا نہیں ہوتا ہر گناہ معصوم نسبت کمزوری ہر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 گنا گیا گناہ خلاف ہے خلاف مرف دلیل دلیل اللہ کا ہے پیغام اگر جھو کوئی غلط کاری کوئی غلط کام نبی ہے اعتماد آ سکتا ہے اتنے بھی کیڑا ہوگا رب کچھ آخر ہوگی یہ لہذا تقدم گاہ گزار انسانا سمجیا ہے ادب دے خلاف یعنی مرمت نبی خلاف مرمت کا تاکہ کوئی گناہ نہ ہو جائے. کیوں جس وقت تا کر کے بندہ گناہ گنا کرے اللہ پسند میرے مخلوق دے سامنے شرما پیا پی میرے کو بھی شرم کر جائے دا. विशालत शक ना पवे गड़बड़ ना आए ऐतमाद कायम रवे भरोसा रवे हर बंदा आखे यार बंदा ठीक से लिहाजा जिरी गल रब की करता मैं भी ठीक बोल سونی کی کیوں اللہ تعالی نے پہلو 40 سال اس طرح رکھے چالیا سال جب یہ پیغام آیا ہر اکلے سلیم رکھنے والا ہوتا ہے مت پرانے پاک کی آیات پڑھ کے جنہ میں گنا کڑا ہو سانو نبی پا فرماند مشکل حضور فرمان اے دل نو پھیرنا باب میرے دل دل دا آ رہی دے. حضور فرمایا اے دل میرے دل, دل دین تے قائم رکھی نبی اپنے دل دی گل کرو صحابہ سمجھ یار رسول اللہ تو دل کا خطرہ رہ معلوم ہوا صحافی ہو رسالت تقبیر نائ تحقیق غوثیہ اگر پہنے دینا بیٹھا ہوا گنا سا بیٹھا ہوئے گا نہیں سا دے کے امام شافی نبی ربا جیسوں کو بھی کہنا پڑا کہ جی یہ اگلوں پچھلوں کے گناہ ہیں آلہ حضرت کہنا پیا اگلے پچھلے لوگ ہیں نباس سمندر شہبت موتی لیا سمجھ نہیں لگی تو ہزور گنا ہو گئے ہر نبی ماسم حضرت آدم سے لے کر معصوم ہو گئے محال ناممکن ہو گیا نسبت کمزور نہ ہوئی نسبت ہو گئی پکی جب پکی ہے نسبت really تو ہوں اللہ کی توہین کرنے والا کافر اور رسول و نبیوں کی توہین کرنے والا بھی کافر اور سمجھ تو دوسرے دوسرے نہ صحابی کی توہین کفر و ارتداد نہ ولی کی توہین کفر و ارتداد صرف نبی رسول کی توہین و فروغ کیوں وجہ کی بڑی اور نسبت عصمت اور غیر عصمت معلوم ہوا یہ بالکل حق ہے کہ نبیوں کی رسولوں کی توہین کرنے والا مرتا دروازے کو قتل ہو جاتا ٹھیک ہے اگلے مشائل جانا میرا مقصود نہیں میں جناب نبی کی بےزتی کرنے والے نے دوجے کی برابر تو نہ ہوا سونے ربا پر